مرد کرو جکل سنا کاروبار ہلال دا مطالبہ کردیا تھوڑا لیا جی ہوئی مام گزالی جی آج لکھا فرمایا اج دیا عورتوں مرد کو مطالبہ کردیا چوکھے بے کا ہدیش باغ پیش کرو ہاں ہائے ہل جانا مجموعہ ہل جا ہدیش باغ سکنا اچھا وہ دکھ تو کلات جیڑی عورت گھر دے اندر مرد تو چوکھے رزق دا مطالبہ نہیں کرے گی سمجھو مرد نسمان دی بلندی تک پہنچا رہی ہے مرد کی عزمت اور مرد دشان شوقت دی جی اور مرد کے جناب مطلب کمالات اس عورت کا ضرور ہاتھ تیسری شہ پاک دام پاک دامنی اور شرمہیا اور گھر کے اندر بیٹھنا اتے ہوں گی کرتے کہ دیکھو جی سیے کا ہدی جا پاگ تجارت کردیا سنچا اون اے یہاں ایسے جڑا جواب دینا اے دسو بھائی سیے کا باہر جا کے تجارت کی ہے یا مردہ نو بھیج کے آپ گھر بیٹھیا رہی پیسہ دتی رکھا ہوں ایک بار ثابت کرو بی, بی پاک دا نکلنا پردے دا حکم نہیں پردے دا حکم تو چوتھے پنجویں سال جا کے مدینے شریفر ابتدائی اسلام دے اندر بی بی پاک, پاک دام دا آلام شرمیاد کہ بی بی پاک آپ خود باہر تجارت نہیں جا رہی ہیں. ہوں عورت کتنے پہنچائی جی دسو غالم اپنی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متحرات کچھ مناسبت تو سم پیدا ہوتی ساری مناسبت معافت متابت جیڑی پکڑتے عورت خود نام اسلام یہ پیا ثابت کرتا ہے کہ پہلے نمبر تے نوں کمان تے محنت کرنے کی خرچہ <سؤال> واپس آئے تو دا نا لہذا مرد کما نہ یہ عورت خود کمانا ہے تو نہ نبکا کیوں ہے نمبر ایک پہلے تو ہے کون جی کسی عورت کوئی کم کیتا بھی ہے, تو کیتا ہے کہ پیسہ دیتا ہے تو مرد نرد کمایا بی بی پاکار کا مال لے کر ملکان معلوم ہوا جو اے طریقہ اج کل عورت مطلب عورت تجارت کا کماون کا بنا کھڑا ہے یہ اگریزی طریقہ ہے بی پاک ہو اسلام والے اسلام جنہوں زندگی نو روشن یا روشنی دن امداد کی ان بیت ایسی چوتھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ مال نہ اپنی اجائش دلایا نہ برائی ہے اللہ رستے خرچ ہے دین سے خرچ کیا اور مرد نکا شابش آ جڑا سارے کول پیو دے ادھر ادھر براست کا مال آ گیا ہے یہ اللہ کے رستے تا تاکہ سب آخرا بس ہو چار سفات ان کو ہونی سن بی زندگی جو مطلب معامن سابت ہوئی ہیں مددگار میں کیا تو ہویا مقدس شخصیات مہینے جوڑا کا تبدیل ہوں ہوں میں اترے اے اے چار تار بڑیاں دیا نے اچھا عزت کروشی بدکاری جگہ فروشی کر لو فروشی کر کے پیسہ کما کے انہوں اج کل دیا بڑیا بھی مرد مردوں کی نام وری میں مددگار ہے پیلیاں بھی ہے سن کجری بن کے مددگار ہوئی ہے جنتر بدل پیار سونی گانی سکا جنگی بیٹھی تو کردار بھائی مرد بریدار مرد بھی دو قسم دورت دو دو دو دو بھی دو قسم دیا دو مردہ شیتانتی ووٹ بھی لڑکی کچھ بھی کردی کوئی نچ دی, کو دی, کو دی گاندھی پھر جو ویک یعنی لوہرت دے رہی ہے مرد نیک شاید ہی شہرت دے رہی ہے بےغیرتی تجوسیت بئیمانی بے بےدینی دی لا پاک شورت غزالی رحمت اللہ نہیں ہوں یاد رکھنا جس مرد عورت بے حیا پاک دامن نہ ہو مرد رول گیا ساری کیتی کرتی ہو ساری رات کی باد تباہ واقعی گل سجڑوں یہ ضرور ہے کہ مردہ نام وری مددگار عورتوں ہوں لیکن نام وی بھی دو نا کیا تجارت خود گرن گئی نے باہر یا مرد رکھے سن پہ غلام تو کم لینیا سن جے اسلام پرتے ہوں سن اسلام تو پہلے پرتے ہوں دیکھ دوسرے رشتے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سامنے سے جان کے بعد پھر سرکار بیٹھ اچھا پھر اتحک اور یہ آسران دا دسرا اور بیس مردوں تو لے کے کھا کے اج بیبیاں ناشکری چوکری ہیں احسان جتان مرد نی نہ شکریہ جے کوئی دے بی کنگلیا سارا کچھ تو لے آ مرد ن تکلیف دیکھو کہ سارا مال اپنے مرد دی خرچ کرنے والی بیبی ایک دن رسولہ کرم نحسان میں منیا مہربانی کی میرے اپنے کاگڑا اور اتنے سکولیت قابل جڑے نا بڑی وقت کرتے ہیں وہ آنند بلا حضور پاک میں نے شادی کی پیسہ میٹھی کافت کریم اپنے خاص رام مت یا تین دور فرما دیا بندے سینے سے بھی اس کی توجہ اس رہ رہتی ہے مطلب جو ہے کسی کوئی کتاب ویگ لوکرین کسی نکریو نکے نہ کسی لے نکو کسی نہ کسی سب چیز ظاہر ہو جاتی ہے پہلی گا نبی یہ ہو گئے کام کرے تو زیادہ شامل <سؤال> ہو نبی تو ہی نہ ہو تو یہ گل بہت گلو کریے آ رہے دے دے. دے دے دے دے مارن او بالکل کنگلا مت لگا تیر ہو سکتا ہے فلانے, فلانے. کلے پونا مال آج تھی کون ہوں ایسے ایسے ایس بوجھ پان گے جی وہ طاقت نہیں رکھ سکے گا بڑے گا جی برباد ہو جائے تاکہ میں بند کرا کر کے سارے ملک صاحب تو گل بہت ٹھیک ہے لیکن کی کریئے سارے خرچے پورے فلان نہیں ہلاک فلاک ہو جائے شام ہوتے مقابلے پر بند مارن کے معاملے کے لیے بند گئی بات اٹھے گا اس شام کے بی بی خود نہیں رات مخاطفرمایا اس کو مافیا با کا کتنا پاکیزہ ہے تو آفیا بار کتنا پاکیز ہے تیری خوشبو ماضمت محمد جان مومن دی عزت زیادہ بڑی اللہ کے ہاں تیری عزت احفاظ لکڑا ساری ساری لکڑا مال ہوا دم ہو وائی بھی لا خیرا جی سوچیا رکھ سوچیا کر سرخیات کرانے مالو صاحب ہے وہ اپنا ذکر رکھے اپنا ذکر کرے گا نے وہی ہونا شمار ہوگا جگہ نیکی کا کے گھر بدی نہیں روکے گا یا مربل مارو بلاجنہ ہارن ملکر نہیں مگر اس بندے کا تو دوسرے پارچوٹی ایک سراخ تو دوسرے سراخرا پر کرے گا لو مڑی جی بجی لک دیو معیشت روزگار روزی و اللہ تعالیت حرام نجائز طریقے نال روزی ملے گی حلال طریقے نال بڑی بندہ کوشش کرے گا نہیں حاصل کر سکے گا جس لمانہ آ جائے اس لیے بے نکاح رہنا جائز ہونا بے نکاح شادی بلائے بیوی اولاد اگر ہوتے دار بربادی ہوئی ارسولہ تنگ دستی ماڑے ہون دے ਦੇ مارن گے وہ پھر بچارا یہ کام کرے گا کہ ہلاک بجائے ہو دی پوری وزارے میں شرا کرنا دکھا وقت آئے گا حضرت روایت کرتے ہیں کہ علماء ماہ قتل جان گے جیتے مریم نے کاش کے اور زمانے میں علماء جان بوجھ کر پاگل گئے پاگل سمجھ کے یعنی ایک وقت ہے کھڑا ہے تو جانو اہل سنت حوالہ کہ مسلم لیگیوں نے کہا علماء لمبا بے دم کے گدے ہیں ان سے کام لینا چاہیے کام نکلنے کے بعد ان کو قتل کر دینا چاہیے یہ بڑے تھے اس وقت کا چیلنج نالا چیلنج نالی ایک سو روپے نقد نام ہر حوالہ غلط کوئی ثابت کر دے مار ہرا شریف آپ کا مرشد ہے اتوار سان کتاب نہ لکھیے چھپا دیا ہے مجھے. ایک مسٹر جنازہ مسلم لیگ جنازہ نکلے پہ چھپا دا گیا تسلی مفتی محبوب علی خان صاحب رامت اللہ علیہ تصویر وہ اربا شکر چدر ہے شیر بے شاہ سنت مولانا حسمت علی خان صاحب مولانا علی خان صاحب یہ مولانا حسمت علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی اچھا شیر بشا. شیر بے شہر سنت ناصر اسلام مذہ حضرت مولانا مولوی عادر خارے الرضا محمد رشمت علی خان صاحب سادری برکات ایک کتاب اٹھارہ تکلیح اسٹی دن کوئی حال آپ کے دن نایاب نسخے چڑھے یہ فوٹو کافی دور چارے فوٹو کافی ہے ان کو حساب لائیے کچھ لائیے جانا تو حساب نہیں بندہ ہے صاف سچری فوٹو سید شاہ مصطفی قادری برکاتی قاسمی مار ہرام تارا ضلع کا مرشد گرامی سرکار دے اولاد باغ سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب مارہرا شریف اچھا مفتی محمد طیب صاحب دانا پری مفتی محمد طیب صاحب اے دانا پرین لال وہ ہی جو منصوبہ اس لیتا پایا سی وہ ہو رہا ہے کہ گیہوں قتل ہو رہے ہیں جناب جی سننے مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہوں مسلم لیگ کی کیا چاہتی ہے مولوی بےدوم کے گدے ہیں ان سے بھی کام لینا چاہیے جب ان کی ضرورت نہ رہے تو ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے لیگی و عوام کی دلچسپی کے لیے اپنی عورتوں کو اسٹیجوں پر لاؤ گے حضرات ان کا تن سکو فرمائیں گے جناب جی کسی حوالے کو غلط ثابت کرنے پر تو تو تو سو روپیہ لکھا لکھا نہیں گاؤں میں کافر ہے مسٹر جی نے راب جی کھوجا تھا مسٹر جناب کلنگ کلا وغیرہ مسٹر نے پیر کا سرگر نظریہ کر اللہ تعالیٰ پانی چاہتا اور آپ سے کام نہیں لے سکتا چھٹی بری لیجیے نہ کرو کسی نہیں کھلاؤ کسی بچے دے دے کسی میں لاؤ یا پھر آپ نے مذاہب اسلام فضیلت قرار دیتے ہیں ان کے دلائل جسے بیان ہو رہا ہے یہ اس میں بیان یہ افضل ہے یہ اس کے بیان اللہ میں ترانہ ملی وقت اقبال یعنی سے بنتی ہے مذہب سے نہیں پھر اللہ تعالی اقبال ندایت ہوئے ہو ہو ہو یہ میں بڑی وی گلتی کی شرک کے وطن پرستی دہرام تدین پرستی پھر وطن پرستی دا نارا ماریا حسین احمد مدنی آخر مشہور نظم ہے وہ ہے ساسی اقبال اجم حلوز نہ داندروبند حسین احمد نہ لے کر رگڑے بند حسین احمد دی جی بولا جبھی کہ خبر دے مقام اوس تمام بدماشی جتوں کلام تو توبہ کر چکی ہے نظری ہے کٹ مرے ہاں تیری رکھوں میں اب تک رہا ہمارا یہ تا کر کے لینا اچھا یہ تو مرے, ہاں. مثلا کٹے مرے. مرے جہاد لیکن اردے پاک خمدیر بچے سیدھا پاکستان بنا لے <laughs> تھی ہندو لانٹی مذہب کی تباہ کی ہندو جیسے بڑا کچھ دسلے ہفتے فرقا ہے نیچری بنایا ہے کینایا اس ہندو تو لے کے اصل اسے مذہب نو ویگ کے بند ہوئے اس مورتی ہوش نہیں ہوں سی میں سوچل چیز پڑھتا ہوئی نبی آ جاتا سرشتیاں کا وجود ہی کوئی نی کتنے سرشتیاں وجود لیکن اس کا نظریہ تو ہے نا گند تو صاف کرنا کوڑا نہیں پی جانا پھر جی مشہور شہر مشہور مبارک شہر مکے حضرسرام نو وفات پایا پانچ سوتر بھرے ہو چکے سن وفات پایا مزہ پرسو چوتھے بیاس ماسٹردی کرائی ہے اسلام کی خیرت رکھتے جی لیکچرار گزرے میں لوہار فن کا پیغمبر اسی طرح ہر فن پیغمبر نہیں بس پاگل نو خیال ہے آواز سنی دیس کا کچھ نہیں اور پی پکیت جو پاگل کے اندر خیالات باطل اٹھتے ہیں وہ آدھا اسی طرح نبی نبوت جی نہیں وہ نبی نو اندر بیٹھے بیٹھے خیال اٹھتے دے دے اندر دنیا کوئی کافر نہیں لب سکتا بندہ بالکل اگلی دیکھو گل نہ کوئی واہ جلام ہے نہ اس قسم کے ثبوت کی کوئی ضرورت ہے بلکہ عقل کافی ہے نیچریت بنیادی عقل پرستی نفس پرستی یا سائنس یعنی خواہشات پرستی اقل پرستی اور شائنس پرستی اکل پرستی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول اقل ترجیح دینی اقل منوی ہے شیطان اللہ تعالی دی حکم دقابل اکلام یہ اکلوں نے لڑائی جڑا بکواس ہے کہ میں چنگا مینو حکم دکم بننا یعنی حکم اللہ کے حکم دے مقابلے میں واہج نش کے مقابلے کی پیش کرد اپنی اقل امن کا بلیس سب سے اپنی قیاس اپنی پیش سب سے پہلے ولیس ہے یہ دا ہے کہ اول منقاس سب سے پہلے جس نے کیاس پیش کیا اقل کے مقابلے میں واہج کے مقابلے میں وہ ابلیس تھا دوسرا نفس و دی کہ خلافت میرے کو بندہ yes. مجرم بنتا ہے جرائم کرتا ہے،, ہے عقل پرستی کفر کرتا ہے <تصفح> دو بنیادے مذہب دیا تو دنیا ابتداد کوفر گمرائی ابتدا لانسی نیچریل نیچری نے پھر دو گلا نفس پرستی ہر جرمو کر رہے دین نو, دین نو نفس رکھتے ہیں بابا چٹو جی میں نفس آخر دنیا بابا دنیا میاں کل ہے بند دا بندہ اخل لانفیا نے اخل نو ایسا راہ پر ہے کہ خدا رسول بھائی قرآن انکار کرنا لیکنام تو منڈی کو من کے راج کھلے رکھا پہنچا امبیا اپنے اپنے وقت میں بزرگ اور ناشے خیر خان اور امورات دینی میں فائدہ بخش تھے مگر وہ معصوم نہ تھے نہ ان پر دینی ترقی کا خاتمہ ہو گیا بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اس میں حضرت موسا ویسا محمد نانک و کبیر ہندو سب شریک ہیں نبوتم نہیں ایسا کرو بابا یہ اپنے اپنے ہاں رکھا ہے یعنی وہ ارب کا ایک اچھا آدمی تھا نوز بلا من دالک پسند بندہ تھا ارب کا. کا ایک آدمی تھا وہی وجہ سے کتے جدو لکھتے کہ حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ساری در رسول نہیں لکھتے سکتو لہنے کتاب نے نک طلب ہوئے مجھو اصل میر مقصد ہاں وہ اندھنے عرب کے عرب دے جہود نے ساراں دے نا جہود عرب دے مسلسہ میں عرب, عرب جو جنگ ایسی باقی نہیں سی. بڑی <تصح> ہے بڑا پیاد کہ مولانا حتانی <تصح> صاحب دے رہا ہے بڑا اب سی رکھا نہیں کھولو سب اضاف دے بڑا بہت بڑا نکتا ہے یعنی نبوت کے جو معنی آہلِ اسلام اور ہے کیا؟, کیا اللہ تعالی دی طرف و منتخب او مخصوص ہوں ہر قوم میں نو باللہ نہیں پیدا ہو سکتے ہمیشہ رہن رہے آخری رسول محمد رسول اللہ تے جہاں پر رسالت نبوت ختم ہو گئی یہ تو اسلام کا مسلمان سنگ کتاب پہلے ہوں کی دا نہیں یہ نہیں مطلب نبوا کا مطلب ہے اسلح کرنا بس جو اصلاح کرتا ہے اپنے اپنے قوم کے اندر کوئی اچھے رہن بندہ وہ ری ہے یہ اس کے ممکن ہے اس مذہب میں ہندو مسلمان عیسائی مجوسی جن باتوں کی موتقد ہیں سب شریک ہیں مرنے کے بعد صرف عمدہ کمالات کی خوشی کا نام جنت ہے اور برے ملکات سے تعصب غم کرنے کا نام جہنم ہے وسیلہ نجات عبادت ہے سے سے ہندو راجا رام موہن رائے کا مذہب پیش ہو رہا ہے کہ وسیلا نجات عبادت ہے نجات جڑی ہے عبادت ہونی ہے تا کر کے سکولج نماز کا ذکر ہے نماز ہاتھ نماز کا ذکر ہونا عبادت کا باقی ساری شریعت ختم کوئی تعلق نہیں اور عبادت کے چار رکن ہیں سنیا جے روحی روحر سارے خدا آدھے بابا خدا بڑھ گیا جھوٹے پیر ویک ہو جائے خدا اندر بڑھ گیا روح آ گئی اندر میں نمبر تین خالق کا ہر دم شکر گزار رہنا یعنی کیا مطلب خالق سمجھ اے سمجھو کہ پیدا کرنے والا ہے باقی دخل نہیں رکھنا زیادہ ہوتا شکر تا کر کے جنہیں نیچری طبقہ چکولی کوٹھی چکلا دھی بھین دینا دلا جو مرضی کر کے دھی جو شکر خدا نہ ایمان ادا کرتی مان خدا دی دی لائیال کرب ہے لانا تین سو دا فضل اللہ جو اللہ کا شکر ہے لطیفہ بنایا میں رات ہوئی نسے نہ شیا بیٹھ کے پہلتا سی میرا کوئی کمال نہیں ہالی ملنگیاں ہوتا فائدہ جڑی نسی ج بیٹھا بریل بھی بیٹھا سی انہیں اے میرے پیر جی تو آئے میں مسکین پوچھ رکھی میں کیا پیچر بیٹھا سی باپی دیو بندی انہیں کیا صرف اللہ مدد باقی سب شرک و بتبت یہ ایک کی دین ہے دلہ میں کوئی پیر دا فیز مولالی دا خدا دا دیکھ کہن پیاں پیجنگ پی پی پی پی شکر گزار خدا کا اور اسی سے دعا مانگنا <laughs> اسی سے نندار پل اے ہے مذہب کی بنیاد इथ हिंदू को मजहब चलिया मौलना लिखने के उथ लिया हम इन्हें ई नबोत दान सारा फिर मुजरा सारी जनाब ए तो सर की करना यह सवेरे न पे वर्गे ने आप फोटो कापी करें بڑی اور سیفل جبات کا یہ ہے مینو سنگی ملتان شریف سر سی صاحب نے جو کلکتہ میں براہم سماج مذہب کو ہاؤ نہار دیکھا اٹھتا ہوا اور اس کے اصول کو یورپ کے فلاسفروں اور ایشیا کے معلموں کے مطابق خیال پا کر اس کو آزاد پسند کیا اور جو دل میں مراد تھی اس کو بلا محنت مشقت پایا لیکن یہ بات نہ تنہا ان،, ان کے مقصد بلکہ ان کی شان کے بھی خلاف تھی کہ وہ کلم کھلا اسلام کو ترک کر کے ایک بنگالی بابو کے مرید اور امت کہلاتے پاس دل میں یہ سوچا کہ برائے نام تو اسلام ہو مگر اسلام اس کو برہم سماج مذہب کے مطابق کیجیے لفظ نبی اور ملائکہ اور جبری و جنت و دغل و باہ و بلکہ آسمان و جن کو تو بحال خود رہنے دیجیے اور ہر مسلمان سے کہیے کہ میں ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو تکفیر نہ ہو اور ان الفاظ کے معنی بالکل پلٹ دیجئے مانے بدلو لفظ رہنے کو یہ آخو نبی تصا سب بنائی بنا نہیں ہر دور میں ہر جگہ ہر تھان پہ نبی ہوں گی نبی زیادہ چاول <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> لاک بڑے لے کے نواز ملاپ مطلب موقع لوگ اتو سمجھتے ہیں اس بندہ ہے بھی اسے اچھا <laughs> <دلتے laughs> <دلتے laughs> <دلتے laughs> <دلتے laughs> جی انہیں اپنی پہچان روک کرائی میں بڑے موٹر وہ میں لائن نا ہر تعلق نوکر لگ نے فرمایا شاہی ہو جا سا میںرام کلور میں پندرہ سولہ فوری طور بھی شیر آیا <laughs> <مزیدیو. laughs> <laughs> <laughs> oh, oh, مارے <laughs> <بنا laughs> <laughs> <آنجا آتا> <laughs> لیکن بن چکی جا جتنا کم کرنے کا موقع ہی نہیں جی، جی، لیکن نہیں کہ نے لکھ بند اللہ تعالی رکھے ہا جی نزیر جلدار کو اتنے روی بابی جو بند سک بچیاں بچے کٹے رحم پہن سارا <سؤال> اسلام کرتا بابی بندی روپئے کتنا لگتا ہے کی بلے رہ دنیا کی لال چلتے ذہن کے اندر بھی ہے پھر سرکاری تو نہیں ہے گل کی بندے مات میں بونجا hmm. ترونجا سال جو بند چکتا مولوی دو مئی دہی سام دوا جو بند مولوی دے اس پیسے کٹے کرنے پہ جس میں آئے شام نیٹ ہوئے دا دسن لگے میں نے آ کے مودی صاحب دے جائے شرمت کر کے میرے گھر دے جائے بہ کے میں نے لیا ہاں الحمد للہ میرے شروع سے روٹی دوسری بات یہ جت پیسے کٹے نہیں ہوتے میں ہوتی بند آج نہیں گل سنو میری باہوں کسی آپ سور سور ہی ہوں باہیں گائے کا ہو میری میں مکا دی ضرورت نہیں رو میرا رازک مجھے دے دیا نہیں دوں گے جس نہیں آؤ پہ اس وقت پالیا ہے تو ڈیر کرے گا تقریب آگے اپنے آپ دا مسلمان ہونا میرے سامنے ثابت کر دے تو میں کتنے جو اپنے آپ مسلمان ہی ثابت نہ کر سکے میں سو تبا دوں دیار دیار بڑے دے یہ <coughs> میرے تو نے میرے نزدیک تمام نبی اتو سروا نہ جانے آپ رنگا نہ جانے سچے پی گیا ہے. اس مولوی شیرو نے کی کیا ہوں دیکھو تین دے گر ہو گئے اس مولوی شیرو نے گھر کری اگلے دن اچھا ایڈ پانی کہنا ترا سنا کہنا رستے پی ہوگی وزیر بابا جی کری گھر جائے ملنے سب فکیر نہیں جائے گا سوڑ ہے جدی لمن لگی ہوں نظام نے اس گلسا کہ نہیں مال آج تک اس نے گلاس نے آج ڈیری گیا تھا بریک میں گلی کر دیں گے ڈیڑے چلا دیو سارے لا کے منگا پتا منٹ میں نے پہ پیسہ جاؤں گرمی پانی کا گلاس پی لو میں زندگی کر لیے چلو چاہ کا کاپی میں راجی صاحب عالم تو میں نہیں ہوں پیا میں تو دیکھ رہا دے آ مگر سرکار کا فرمان پڑے کہ وہ لا واسطے وہ محفل میں زہرے نا پنابی نے سامنے کرونے پڑتا جب پہلی بار میں جسے آزان پڑھن لگا میں بندو چار بندہ نا پتا سی مزبوت ہوا جنہیں بھی اپنے سنگیت میں قرآن مار دے ان لکھا روپے لا چٹ دتا لیکن یہ آخیا یار فلا گریب بندہ یہ خود شان ہے. رب بیمار لگے میرا بندہ مومنٹ بیمار سی تازی ہونا میں بخا سویا نہیں میں میری مسجد پرانی ہو گئی سی مرمت کیوں کرائی سوال کعبے کرابے چادر کیوں چڑھائی ثابت کرو میں سا بھی پگا سرمایا دنیا چل جن ہے اگر غریبا تقسیم ہو جائے سارے امیر ہو جان امیر ہو جانا بالکل شرطیا میں تم پیا خربا روپئے بالکل حالے کی ہے روٹی کھا کے ٹائم پاس کراگلے متلے ہو گئے کل فیصلہ فرمایا گیا سلام اللہ تعالی مان ل جس وقت لوگوں نے اس وقت تصدیق کی جایا اس وقت میرے مال خرچ کیا جس لوگ مال مردہ خرچ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مینولاد دیتی ہے جس وقت کے مطلب کے باقی کسی اور ایک اولاد مشین نہیں یہ ہے مسلم محمد دی اور صنعت بھی چاہیے اچھا تو چکا ہے پروانے کو آپ سرکار نے پرمانا فلانے بیوی کو لائے لائے گا ایکتیجہر محبت رکھنے والی بیوی سنگ کرنا کرتے انہوں زندگی کے علمت اور پڑھائی کے اندر میں یار گل کوئی شک نہیں عورتوں دا حق ضرور ہے دنیا دیا بڑیاں شخصیات جنہوں تجمار یا ہوا کے ہیں عورت کا ہاتھ اس طرح ہے بھائی جی شخصیات واقعی عظیم تے مقدس شخصیات انہاں تھی زندگی چ عور ہاتھ ضرور ہے جی وہ پلیت شخصیات نے شخصیات عورت کا ہاتھ ہے کہ انہوں دیا بیبیاں جڑی نے دیا جا رہا نکیا ضرورت ہے ذرا جن کی ضرورت ہے دیڈے جن بڑے بڑے دین ضرور دی زندگی پاک اور انالات دینی اندر عورت نے ضرور لیکن ایسا بلیکار ای شفات نہ ان بییاں پہلے تینداروں نے اسلے کا پال نہیں دوسرے نمبر تناپ سی تھوڑے دے مرد مرد مطالبہ ریسکو